السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹس کا مرکز رحمانیہ مسجد کو حقیب کرا چاہیے برگات اللہ نحمده على رسول کریم اماب عزب من الشیطان عظیم والسابقون السابقون ولائک المقربون فی جنات النعیم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرع موضونة متخين عليها متقابلين يتوف عليهم بالدان المخلدون بأكباب وأباريق وكأس من معين لا يهدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيلون ولحم تير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤل المكنون جزام بما كانوا يعملون لا يسمون فيها لغما ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وعن نبي فريدة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يذلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله إمام عادل وشاب نشى في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يهود إليه ورجلان تعاب في الله سمعوا عليه وتفرق عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل ذات امرات ذات حسب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقه فاخفاها تالا مشمان فکو یمین ہوں متفقن علئی نیکیوں میں سبقت کرنے والے یہی اللہ کے مقرب بندے ہیں نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے ایک جماعت اگلوں سے اور کچھ لوگ پچھلوں سے سونے کے بنے ہوئے تاروں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے رو برو ہو کر ان پر گردش کریں گے سدا لڑکے رہنے والے نوجوان آب خوروں کے ساتھ جگ کے ساتھ بہتی شراب کے جام کے ساتھ اس شراب سے نہ تو سر میں درد ہوگا نہ انسان بیٹھے گا بھٹکے گا وہ فاج حتمائے ان کی پسند کے پھلوں کے ساتھ وہ لاہ میں فائمہ استعون پرندوں کا گوشت جو وہ چاہیں گے وہ حور و بڑی بڑی آنکھوں والی جنت کی عورمخل چھپائے ہوئے موتیوں کے معنی جزام بے مکن یا ملون یہ بدلہ ہے یہ سر ہے اس چیز کا اس عمل کا کرتے تھے لگمن والا تھا سی ماں نہیں سنیں گے اس میں جنتی نہ کوئی وہودا باد نہ گناہ کے بعد الا قلع سلامن سلاما مگر سلامن سلامن کی سدائیں حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ رحمت اللہ علیہ سلاد و نے نے فرمایا سات آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ قیامت میں اپنے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا اس دن اس کے سائے کے علاوہ بھی سایہ نہیں ہوگا پہلا شخص امام ان مسلمانوں کی جماعت کا ایسا امیر ایسا امام ایسا حاکم جو انصاف کرنے والا ہو وہ شاپ بن فی عبادت اللہ اظہد اللہ دوسرا وہ نوجوان جس کی نشوونما اللہ کی عبادت میں ہوئی ہو تیسرا وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا رہتا ہے جب مسجد سے نکلتا ہے تو دوبارہ مسجد میں واپس آنے تک اس کا دھیان مسجد میں ہی اٹکا رہتا ہے اور وہ دو آدمی چوتھے وہ دو آدمی جو آپس میں اللہ کی خاطر ہی سے ایک دوسرے سے موقع کرتے ہیں اسی پر اکٹھے ہوتے ہیں اور اسی پر جدا ہوتے ہیں پانچواں وہ شخص جس نے اپنی خلوت میں تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو آنکھیں بہ پڑی رو پڑا چھٹا وہ شخص جس کو ایک خاندانی عورت نے حسن و جمال والی عورت نے گناہ کی دعوت دی وہ کہتا ہے میں اللہ سے گرتا ہوں ساتواں وہ شخص جس نے اللہ کو نشرکر کیا اور اسے اتنا چھپایا کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہے سکا دا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خارج کیا اللہ بلامین کی بے شمار حمد و ثنا تعریف و تاثیر توصیف و ستائش اور اس کے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار حضرت کے بعد قرآن مجید کے سے بارہ سے سورت الباقیہ کی چند آیات میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے اور ان کا ترجمہ پیش کیا ہے اور حدیث کی دو مستند ترین اور صحیح ترین کتابیں امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ کے صحیح بخاری سے اور امام ابو الحجاج مسلم رحمہ اللہ کی صحیح مسلم سے نبی محمد علیہ اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی ہے اور اس کا کرم پیش کیا ہے آیتوں کے صرف ترجمے پر اکتبا کروں گا تشریح کروں گا اس لیے کہ اتنا وقت نہیں ہے اور میں موضوع سے پھر ہٹ جاؤں گا آیتیں تلاوت صرف اس لیے کی ہے یہ میرے بھائی میرے دوستوں کچھ لوگ دنیا میں امتحان دیتے ہیں فرق سمجھ کچھ لوگ دنیا میں امتحان دیتے ہیں میرا بھی کیوں یہ تعلیمی ادارے سے تعلق ہے جب پڑھتا تھا امتحان دیا بھی اب پڑھتا ہوں امتحان لیتا ہوں تو طلبہ بھی تین ہی قسم کے ہوتے ہیں المقربون اصحاب المین اصحاب الشمال مقرب کون ہے چاہی تھا والدین کا چاہیے تھا انزام لیا چاہیے تھا تین گھنٹے پیپر کا وقت ہے اور وہ لگا ہوا ہے کافی بھی کافی کالی کیا جا رہا ہے ہم اس سے کہتے ہیں تھے چھوڑ کر لیا تو بہت فرسٹ ڈویژن لانی ہے فسٹ پوزیشن لانی ہے یہ میرا ٹائم باقی ہم تم سے کافی سین رہے بلکہ بات دفعہ وہ اضافی بھی ٹائم میں مانگ لیتے ہیں سوال کے جواب پورے نہیں ہو سکے میں نے ماشاءاللہ تیاری کی جا رہا ہوں جنت میں بھی جو پہلی مدر ہوں گے اللہ نے خوبی وہ رات کو بہت خوب ہوتے علما بیٹھے ماشاءاللہ اللہ حجا ہیں علمی میں جبکہ نہیں کو ہمارے جامع کے مدیر سے شیخ ظفر اللہ مروم اللہ تعالیٰ کربٹ کربٹ جناسی فرمائے بڑے الگ شخص کتنے دینی ادارے کام کی انہوں نے بہت کام کیا ان کی نیند بھی بڑی مخصوص تھی میں سفر میں دکھا کر مجھے ایک گھنٹہ بھی اگر مل جائے نا یہ بس جم کے سو جاؤں تو میری نیند پوچھ گئی ایسی ہمارے جمع دعوی صحیح صاحب ہے گاڑی میں یہ اپنا سیٹ لمبی کی لیٹ ہے گھنٹہ دو گھنٹے سو گئے فریش ایمان والے کی نیند اتنی ہوتی ہے کانوں کئی من لے مجھے جا اور شہری کے وقت استفار کرتی اللہ بولیں گے کہاوت میں جروب مانی وہ لوگ کہاں ہے فرشتہ نہیں کرے گا جن کی کروٹیں علیحدہ رہتی بیٹھے بیٹھے نیند پوری گلو سیٹ سی دے رہی نیند پوری گلو بغیر حساب کتاب کے میری جنت میں چلے گا تو وہ طلبہ بھی پوزیشن لینے کے لیے کچھ ایسے ہوتے تھے چلو سیکنڈ آ جائے تھرڈ آ جائے کتنے لوگ تلپ تھی ان کو یہ کوئی بدل آ جائے یہ کچھ ہوتے پاس ہو گئے پاس ہو گئے فیل ہو فیل ہو گئے اللہ معاف کریں ہمارے دینی مدرسوں کا حال اتنا خراب ہو چکا اس وقت کیا بتاؤں کہ لڑکا پڑھے نہ پڑھے پاس ہو فیل ادارہ اس کو ادارے سے نکالتا نہیں ہے کہ دیار میری دکانداری چل رہی اسی پر مدرسہ بھرا ہوا دکھائی دے گا تو چندہ ملے گا نکال دیا تو سارے کام خراب داخل ہوئے بس طلبہ پا وہ پتہ نکالا تو ہے نہیں ہم نے اچھا ہمارے کچھ ساتھی رہے تھے اللہ ہدایت دے مدینہ یونیورسٹی میں گئے داخل لے کے اور وہاں جا کے جان بوجھ کے فیل ہو جاتے جان بوجھ کے میرے لیے شاگرد گیا اور میرے ساتھی کلاس چلے گئے میں تو ایسے کیوں کرتے شیخ صاحب دو بجے سے کرتے ہیں ایک تو ریالوں میں وظیفہ ملتا ہے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ایک ہزار ریال دو ہزار ریال اب اٹھائیس روپے کے ریال ہے اس وقت لگا لیں آپ دو ہزار کے ہمارے استادوں کی طرف مطلبہ کو ہے دیکھنے جہاں وہاں چل وظیفہ ہے دوسرا شخص آپ جانتے ہو مدینہ ہے مدین نبی ہے اب اس, کی مدینے اس کے مدینہ اسکل میں کتنی محبت وہ اللہ جانتا ہے لیکن وہ کہتا یہ تھا کہ جتنا عرصہ جامع میں رہوں گا اتنا مدینہ میں رہوں گا اور اتنا مالی ملتا رہے گا تو آخر مدرسی والوں کو مجبور ہو کر نا بڑا خان مانا پڑا کہ جو مسلسل دو سال پھیر ہوگا اس کو ہم جامع سے خارج کر دیں وہی جلبہ جو ہر سال کھیل ہوتے رہے اور اس کا مطلب یہ کہ ان میں کمزوری نہیں تھی جان کی کھیل ہوتے ہیں تو کچھ ایسے ہوتے ہیں یار پاس ہو جائے بس پاس نہ بھی ہو بس ریاتی کوشش یہ کریں کہ اللہ کی یہاں پوزیشن مل جائے رات ہی میرے مطالعہ کر رہا تھا جامع حدیث ہے اللہ فرماتا ہے ان اللہ ارادہ خیر استعمال ہو اللہ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے خیر جاتا ہے تو اللہ اس کو اپنے لیے استعمال کر لیتا ہے جیسے ہمارے سیاستدان اپنے کارکنوں کا استعمال کرتے ہیں علماء اپنے طلبا کا استعمال کرتے ہیں سیٹ اپنے ملازم کو تو ہم سب اللہ کے درگاہ کے طلبہ ہیں ہم سب نوگر اس کے ملازم ہے ہم اس کی جماعت کے کارکن ہم ہوں وہ بھی اپنے کو استعمال کرتا ہے جو اللہ کیسے استعمال کرتا ہے فرمایا وقف کا لعمل صالح قبل الموت اللہ مرنے سے پہلے اسے نیک عمل کی توفیق دے یہ اللہ کا استعمال کر رہا لیکن جانتے آپ یہ توفیق بھی مانگنے سے ملتی ہے بے مانگے کچھ بھی نہیں ملتی دنیا تو بغیر مانگے بھی مل سکتی ہے دنیا گھٹیا ہے دنیا دنیا دنیا ہے مانگے تو مل جاتی ہے اور نہ مانگو تم لطیح من کانا فی مانچا من ہم جس کو دینا چاہتے جتنا چاہ دیتے وہ منال جو آخر تیرہ کرے اور اس کی کوشش بھی کہہ رہے ویسی فا لائک کا یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے کچھ نصیب والے لوگ ہوتے ہیں اللہ سے دنیا بھی ہی مانگتے ہیں اللہ انہیں دنیا بھی دیتا ہے اور دنیا کی نعمتوں سے جب وہ سرشار ہوتے ہیں تو بے اختیار پھر آخرت بھی مانگ پڑتے ہیں ان کا ایمان اتنا پکا رہتا ہے جو اللہ مانگنے پر دنیا دینے پر قادر ہے وہ آخر دینے پر قادر ہے فلی اللہ آخر تو وہ اللہ بھی آخرت بھی اللہ کی دنیا میں لگی ہے تمنا سے رشتی ملتا انسان تمنا سلمان سے دنیا مانگی پہلے رب حبلی ملجن لا من کچھ لوگ ایسے بھی اللہ کے چہیدے لاڈلے ہوتے ہیں کہ اللہ سے شرطے لا کے مانگتے ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ مدرسیہ کسی مسجد مدرس کا بھی چندہ لینے والا شیٹ صاحب ایک لاکھ سے کم نہیں لوں گا لینے رہا ہے جو ہماری خوشی ہم دے بولا نہیں جی آب کروڑ ہوتی یار پتی ہے دو ایک لوں گا نہیں لوں گا. ہوتے بھی کام کر رہا ہے. اللہ ایسی بادشاہ دے جو میرے بات کسی پر ہی نہیں کسی کو مانگنی کی توفیق کھلاؤ محمد علیہ السلام جیسے نبی صبح صاحب کو فجر پڑانے آئے صحیح مسلم حدیث ہے رات میرا سر عجیب آگے ہوا کیا ہوا حریف بڑ رہا تھا شیطان خبیص عد اللہ ابلیس ہاتھ میں انگارے لے کے آ گیا اور مجھے ڈرا میں نے ہاتھ بڑھا کے اس کو پکڑ لی تیری ایسی مجھے ڈرا تھا میں اللہ کے کسی سے ڈرنے والا نہیں باندھ دو اور صبح مدیری کے بچے آئے تو کھیلیں اس کے ساتھ ابھی حضور نے چتا مارو مارو مارو مارو, مارو پتھر مارو لیکن زکر تجاوت راخی سلمان مجھے اپنے بھائی سلمان صاحب کی دو یاد آگے اللہ جات میرے تابع ہیں تو میرے بات کسی کو, جنرال کو داو نہ کرنا اور کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے جناد قابو کرے تو میں نے چھوڑ دیا نبی نے بھی سلمان کی بات کی لاج رکھی اب جب گزرے چوٹی وادی سے تو کیا اللہ کی دیکھو دین ہے چوٹی کتنی بڑی ہوتی ہے اس کی آواز کتنی ہوگی بات کرنے کے تو اب یہ بھی نہیں کہ افغانی بولتی ہے پشتو بولتی ہے بنگلہ بولتی ہے عربی بولتی ہے اردو بولتی ہے سلمان اس کی آواز بھی سن رہے ہیں سلیمان اپنے طلبہ سے گا کرتا ہوں اگر تقریر کا فن سیکھنا ہونا تو قرآن سے سیکھو قرآن میں چوٹی کی تقریر بھی ہے شہد کی مجھے تقریب ہی ہے شیطان کی تقریبی ہے سورے رات تیرواں بارہ بکال شیتان لمبا خود مرد مومن کی تقریبی ہے حدود کی تقریبی ہے ایسی توحید بیان کی اس نے چوٹی کہتی ہے اپنی بلوں میں چلے جاؤ یہ سلمان تمہیں اپنے باؤں دے فتح سلمان ہنس پڑے مسکرا دیے خوشی کے مارے اللہ تو نے مجھے اتنا علم دیا نہ صرف میں نے چونڈی کی آواز سن لی بلکہ بات سمجھ لی اور ایسی فصیب علی ارمی بول رہی سلمان کا لشکر آ رہا ہے نید دعا لیے جی رب نعمت, نعمت بھی اللہ کے توفیق سے ملتی ہے مانگنے سے ملتی ہے اور نعمت پر شگر کی توفیق بھی مانگنے سے ملتی ہے جنہیں खाली نعمت مل جائے اور نعمت کے شوگر کی توفیق نہ ملے وہ اپنی نعمت کھو بیٹھتے اگر نعمت کو سلامت رکھنا ہے اور اس میں بڑھوتی کرنی ہے لہین سے نعمت بھی اپنی دی اور اس پر شوگر کی توفیق بھی میرے بروزیگار مجھے توفیق لکھا کے مانا الہم نہیں مجھے ایسے کلمات الہام کر دے جس سے میں تیرا شکران ادا کروں جو نعمت مجھ پر کی ہے میرے والدین پر کیا ہے اور نکلی بات سمجھ لیں ہماری ہاں شگر کا تصور یہ ہے ڈٹ کے کھایا اور بڑی سی ڈکار لے لی ہمیں ڈکار لینے کے بارے میں بھی شریر کی آکام کا پتہ نہیں ہے ایسے ڈکار لے گیا ساتھ والا ڈر کے اچھل گیا کیا ہوگیا بھائی ارے ماشاء کھانا بڑا لذیذ تھا کیا خوروں مر آیا کیا اللہ کی نبی کے نماز میں جماعت میں صاحب آئے ایک صاحبی نے ایسی ہی ڈکار لی بڑی اجلمبی ڈگار نرمایا اکشر جو شاہ اپنی ڈکار کو ذرا دھیما کر فنا اکبل سے جو شیوان قیامت میں سب سے زیادہ بھوکے ہوئے ہوں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ ڈکار اچھا ہم اس ڈکار کو کہتے ہیں شکر ادا ہو گیا ادان ہو رہی ہے زہر کی اثر کی دعوت کھا لی اب تم مسجد کے قریب ہی کھڑا ہے جا کے نماز پڑھ لیں کہتے نہیں جی، شکر الحمدللہ میرے شکر ادا ہو گیا بس نماز آپ پڑھو سلمان نے بتایا شکر کیا ہے ان شکرانہ کمل کرے کیا قرآن میں قربان جاؤں قرآن پڑھنے کی توفیق کتاب میں سمجھنے کی اس سے محبت کرنے کی دل میں جگہ دینے کی اسے اپنا امام رحمت بنانے کی بڑی علیم کتاب ہے شرمان کی دعا پر غور کرے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کیے مجھے بھی نبی بنایا اور مجھے بھی بادشاہ بنایا میرے باپ داود علیہ السلام کو بھی نبی بنایا بادشاہ منایا میرا باپ بادشاہ اور میری ماں ملے گا میں بادشاہ میری بیوی ملے گا میری بیوی نبی کی بیوی میری ماں نبی کی بیوی اور توفیق چاہے میں عمل صالح پر پھر بات کھولی عمل صالح کون سا ہر عمل کرنے والا اپنے اس عمل کو امید ہے جس سے دور آ بھی ہے جو تیری پسند میری پسند نہیں میں نے جو اپنی مرضی سے عمل کیے نہیں پتا وہ دکھنے میں صالح ہوتے ہیں شریعت کے نقطے کی بات ہے سلمان کہتے بہت سے لوگ نیک عمل کر کے بھی سننا اور سے خاص طور بھائی جو ذرا زندگی پر اتنا تھے غرور تھکبر میں ہم نے اتنا چند کیا ہم نے اتنا جہاد کیا ہم نے اتنے کھانے کھلائے ہم نے اتنے حج کیے ہم نے عمر کیے میں ملتا ہوں تم کیا ہمیں بتا دو تو بہت سے لوگ نیک عمل کر کے بھی صالحین میں شمار نہیں ہوتے فوٹرین میں ہوتے اس لیے کہ ان کے نیک امال اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتے کمال کی بات ہے عمل بنت بھی نہیں ہے سنت کے مطابق ہے بندہ مواحد بھی ہے مشرق بھی نہیں ہے تمام دل بظاہر اس کی تقاضے پورے ایک کمی ہے ریاکاری کر بیٹھا بس دکھلاوا سارا برباد ہو گیا کامت بدل لگا گناہ کی لائن میں کھڑا ہے بھائی تمہارا تو تھا کہ یہ تو ہندی کسی کی نہیں ہوئی کوئی اندراجی نہیں ہوا سب برباد کر دیا ہمیں درد آمالوں اللہ ہمیں شامل نہ بنوایا بھائی جو کہا ہوں کہ صرف جنت کی تلمت کرے اگر آپ مومن ہیں متقی بے روزگار ہیں تو جنت بڑی متغیر وہی تزین متقی جنت میں بھی پوزیشن حاصل کرنے کی کوشش کرے مکربین فام انکار من المقربین مکربین فرعن و رحان جنت نئی ایسی اللہ کا قرم ملے ایسی محبت ایسی چاہت ملے محمد علیہ السلام کی حدیث جامعہ ترمیری میں بعض جرنسی ایسے خوش نصیب ہوں گے جو وہ صبح شام اپنے رب کا دیدار کریں گے صبح شام ایسے بنے سب سے بڑی نعمت اللہ کے دیدار ہے اہل جنت کے لیے بھی اور محمد علیہ السلام اس کی تمنا کرتے تھے ہمیں نبی کی بھی ہے نمکین میں ہمارے بہت سے ہم صرف نظر کی اور سچی بات ہے نظر کی جو لذت ہے نا یہ انسان کو زبان کی لذت سے بھی غافل کر دیتی مصر کی اور سونے چاندنی کی تھالوں میں پھل لا کے رکھے یار مصر کا پھل اندازہ کریں آپ ملکہ کی دعوت تو کیسے فروٹ ہوں گے چھری بگلا دی جی اور یوسف سے کہا وا کالج آلے ہی ذرا باہر آؤ چوری پکڑی ہوئی سیب ہاتھ میں ہے، سیب کاٹ رہی ہے فلم نہ ہو اکبر اتنا بڑا جانا ہے کہ کوئی انسان اتنا بھی حسین ہو سکتا ہے آدمی بغیر دیکھے تصور نہیں ہوتا تھا نا ہم کیا سمجھتے ہیں عورت اگر خوبصورت ہے مر بہت زیادہ گوری چڈی ہوگی نہیں یہ ضروری نہیں ہے ناک نقشہ ہوٹ بناؤ سنگار وزا خطا بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. ہاتھ کاٹ لیے دعوت کھانے بھول گئے اچھا کیا کہا انہوں نے انسانیت کی مطلب کیا یہ کوئی نورانی مخلوق ہے انہوں نے خاکی مخلوق کو اس کے حسن کی بنا پر نورانی سمجھ کر اس کے دیدار کی لذت میں ایسے کھوبی کہ ہاتھ کاٹ بیٹھی جس کے سامنے اللہ کا نور ہو کی لذت کا کیا حلت ہوگا محمد علیہ السلام ہر نماز کے بعد کہتے تھے اس لذت نظر الہ شوق الہ لکھا گلنا میں چہرے کو دیکھنے کی لذت کا سوال کرتا ہوں اور دوسرے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں ایسے بنے ایک بات اور کچھ جنتی ہی ایسے جنت ہیں جو اللہ سے جنت مانگتے ہیں ہم سارے وہی لوگ ہیں لیکن کچھ ایسے بھی کچھ خوش نذیب ہیں نصیب والے ہیں جنت اللہ سے ان کو مانگتی ہے آپ کسی کی دعوت کرتے ہیں نا آپ کا بہت ہی لاڈلہ ہے چیتا ہے دوست ہے عالم ہے وزیر ہے مشیر ہے کوئی صاحبی حیثیت آدمی ہے اور اس کی خاطر سو پچاس آدمی اور بلالت ہیں بہترین کھانے منا دیا اگر اتفاق سے بھی وجہ ہو جائے جو اصل چیف گیسٹ سے مہمان خوشی جی وہ نہیں آیا باقی سب آ گئے جانتے کتنا دل ٹوٹتا ہے اب وہ فون کر رہا ہے میری اچانک خراب ہو گئی میں اب حضرت کھانا متیں تشریف لائیں اپنا زیدار کرانے چرگر فرما لے میرے دل کو ٹھنڈک مل ہے اتنے قیمتی کھانے چاہتا ہے کہ آپ کھا لیں میں نے بنایا آپ کے لیے تو جن کے لیے جنت کے اللہ میری دعوت ان کو سے دعوت آئی نا بہت سے لیکن ہمیں ہم جنت والوں کو ہم, مجھ جنت کو انہیں کھلا کے خوشی ہوئی کون تین آدمی محمد علیہ السلام کے صحابہ میں نوٹ کر لیں جب میں تمہیں حدیث نبی علیہ السلام میں فرمایا ان الجنتہ تشتاق دن جنت تین آدمیوں سے ملاقات کا شوق رکھتی ہے ملنے کا اشتیاق رکھتی ہے علی انار و سلمان علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امار بن ریاست رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلمان فارسی ایران سے جل گیا تھا یہ اسلام کی برکت ایمان کی برکت ہر نہیں ہے ہر بھی نہیں ہے خریش نہیں ہے نبی خاندان کے نہیں ہے لیکن اتنا اللہ کے شہیدہ لاڈلہ ہے کہ جنت کے ری اللہ میں ان تین آدمیوں سے ملنے کا شوق رکھتی ہوں ان کو میرے اندر ضرور داخل کرنا تو آپ بھی کوشش کریں ایسے بنے اصل میں ہم اہل حریضوں کو کچھ زیادہ ہی خوش فہمی بلکہ غلط فہمی ہے ہم جی اہل تو علید ہے جنرل پاسپورٹ پاسپور ہمارے ہاتھ میں سن نہیں بڑھتے نفل نہیں بڑھتے نفل روزا نہیں اللہ بخاری عزیز ہے محمد علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے ہے ہے کی کرنا یہ مجھے پیارا ہے اور ان کے کرنے سے بندہ میرے قریب آتا سنا غور سے میں نے اپنے بندہ پر جو اعمال فرض کر دیے ہیں وماں تکربا بے شاہین الیا ممب ترس تو کوئی بندہ میرے قریب نہیں آتا کسی شے کے کرنے سے جتنا مجھے وہ امال پیارے ہیں جو میں نے فرض کر دیا اچھا فرش کی ادائیگی سے اللہ کی قربت ملتی ہے لیکن نوافل سے ادائیگی سے قربت بڑھتی ہے تو قربت میں تو بات فاصلہ ہوتا ہے نا کہ وہ زیادہ قریب ہے ایک اس سے دور ہے ایک سے دور ہے کہاں اتنی قرد بڑھتی ہے اتنی بڑھتی ہے کہ میں اپنے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں آنگ بن ہوں کاروں کا معنی یہ کوئی کام میری مردی خلاف کرنے سکتا اور اتنا چاہتا ہوں اتنا چاہتا ہوں کہ میں جب کسی کام کرنے کے فیصلہ کر لیتا ہوں وما ترددت انشائید انا فائل ترددی ان نف فرضوں کی اداگی سے نوافل کی اداگی سے اب یہ میرے اتنے قریب آ اس کی جان نکلتے میں سوچتا ہوں کہ جان میں, نہ میں. میں کسی کام کے میں سوٹتا نہیں ہوں اس کو سوچتا ہوں کیوں بندہ مرنے کو پسند نہیں کرتا ہوں. اور مجھے اس کو دکھی کرنا پسند نہیں ہے یہ قرب نوافل سے ہمیں کچھ لوگوں نے بہتر دیا میں فرض بس کافی ہے کچھ کیا کہتے ہیں مجھے ہم نے گرد سنا تھا فلاں صاحب کا صحابی آیا تھا آپ نے اسلام کی ہر بتایا تو وہ ہر بار پوچھتا رہا حل غیر اللہ کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پر کچھ ہے اللہ اور کچھ بھی نہیں ہے مگر یہ تو نفلی عبادت کرنا چاہے نماز میں ہنسی کہا آپ نے روڑے میں ہنسی کہا آپ نے تو میں ایسے آدمی سے کہتا ہوں بھائی وہ اللہ کا نبی کہا صحابی تھا تو صحابی ہے ہمارے تو فرض بھی صحیح نہیں ہے ان کے کی فرجوں میں کیا کہنے ان کے کی فرضوں میں کی نفل کی پہاڑی پر کھڑا نفل پڑ رہا تھا دشمن تیر مارتا ہے نکال کے پھینکتا ہے اور پڑ جاتا ہے خون کا فوارا چھوڑ رہا دوسرا تیر تیسرا تیر برابر میں ایک شادی اس کا سو رہا ہے اس پر جب خون کی سیٹیں ہی گھبڑا کے اٹھا لان ہے زخمی ہو گیا بھائی جوڑ رہا اس کو سلام پھیر دے نہیں لگا ہوا اپنی قیرت پوری کی رگو پورا کیا سجا پورا کیا پھر علیکم اللہ علیکم. تو بھائی مجھے جگایا کیوں نہیں اٹھایا کیوں نہیں جب کھیل لگا تھا کہتا یار میں کیا کروں میں قرآن کی ایسی صورت کی تلاوت کر رہا تھا مجھے اس کے پڑھنے میں اتنا مزہ آ رہا مجھے ولّہ نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ایسے قرآن پڑھو نا ایسے کھو جاؤ اور یہ انسانی فطرت ہے خوشی زیادہ مل جائے تو غم کا احساس نہیں ہوتا اور غم زیادہ مل جائے تو خوشی کیسا نہیں ہوتا اللہ ہمیں اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما ہیں اور مقربین کے لیے جہاں اور بے شمار انعامات ہیں ان میں سے ایک انعام یہ ہے کہ اللہ انہیں قیامت میں اپنے سائے کی نیچے جگہ دا فرما جس دن اس کے کی علاوہ بہت بڑی نعمت ہے اور اس کے لیے صرف سات کام کرنا اپنے ساتھ ساتھوں کر لیں یا ساتوں میں کر لیں اچھا ایک کام تو ایسا ہے ہم میں جو ہر شخص کے رسم کا امام بننا جس کو مسلمان امام منتخب کرنا بھی بنے گا امام منگر انصاف کرے عادل ہو باقی چھ ہم میں سے ہر شخص دو کام کر سکتا ہے بس تھوڑی سی محنت کی مشقت کی ضرورت ہے کوشش کرنے کی ضرورت ہے اور میں شروع میں کہا جو اللہ سے توفیق مانگتا ہے اللہ اس کو توفیق دے دیتا ہے جو کوشش کرتا ہے اللہ اس کی کوشش کو کامیاب کر دیتا ہے اس میں سے دوسرا شخص شابن نشا فی عبادت اللہ انشاءاللہ آج کی نشے میں زیادہ زور میں اسی بھر دوں گا وہ نوجوان الفاظ حدیث پر غور کرنا شابن ہوں شاہ عبادت اللہ وہ نوجوان جس کی نشو و نما اللہ کی عبادت میں ہوئی یہ نہیں فرمایا کہ جس نے اپنی جوانی گزاری عبادت میں فرق ہے دوروں میں جوانی عبادت میں گزارنے کا معنی یہ ہے کہ آپ کی جوانی تحجر میں گزرے اشراق میں گزرے چاش میں گزرے نفلی روزہ میں گزرے مسجد میں گزرے نفلی حج نفلی زکوٰۃ نفلی عمرہ اور نشہ کی عبادت کا مانا یہ ہے کہ آپ کی جوانی کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت یہ فرق سمجھ لیں ہمارے ہاں عبادت کے تصور جو ہے وہ یہ ہے نماز روزہ حج زکوت آپ کو پتہ ہے احمد الجام حجیف ہے اللہ کے نبی محمد علیہ اللہ علام صاحب فرماتے مَن سے یہ کلمے کون سی گا فیعمل بہن پھر ان پر عمل کرے گا او من يعمل بہن یا اس کو سی دے جو عمل کرے ابو مجھے سکھا آپ نے میرا ہاتھ پکڑا ہاتھ پکڑ کے نا ایک انگلی موڑتے گئے پانچ کی پوری کرنے کے لیے ابو اتل محارم چکن آبدل الناس اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھ تو سب سے بڑا عابد اور بن جائے ہمارے شور کیا ہے نفلی نماز گاندہ روزے گاندہ معذت کے ساتھ ہمارے عربی بھائی سعودی بھائی اللہ ہدایت رات بھر شراب زنا اور صبح کی عمرہ کر سب نہیں ہے بہت سے ایسے ہیں میرے علم میں اور دہلی کا ہے کہتے ہیں قال رسول اللہ علیہ المرت المرت کفارت الما بینا ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان جتنے گناہ ہیں سم دھول جاتے ہیں جاتے وہ عمرہ اس لیے کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بہت سے جاہیل عربی بھائی وہی کھڑے کھڑے کئی عمرے کرتے مرض ایسے چلے گئے وہاں بھی نہیں گئے وہ اپنے ہاتھ لی ہوتی انہوں نے ساتھ پھیرے پورے کے ایک دوسرے کے تھرو تھوڑے بال کاٹ رہتے حالانکہ وہاں یہ ہے یا تو بال کا پورے کٹ ظاہر بات ہے ایک بار دو بار بار آتے نہیں وہ کیا کرتے اور سے بڑا حابق کون ہے جو اللہ کی حرام کردہ باتوں سے بچے اللہ نے ضرور حرام کیا ہے شریف حرام کیا ہے چوری حرام کی جھوٹ جی بس سو ہم سب کچھ کر رہے ہیں ساتھ عبادت بھی کر رہے ہیں رمضان آئے گا چراوی تاج جو نماز ہے رو دے ساری سبھی کچھ دیکھیے اب ہماری عبادت کی تاثیر انہیں تیس اور تیس دن تک روزے دے رکھے عبادت کی ایک رات میں سب کر چاند رات میں تاری روڈ کیا کرنا تھا ساری میں نے کر لی ہے وہاں جانا گڑکیاں ہیں کیا دل پچوری کریں دل فسوری کر اللہ نوجوان کو میں کہاں کرتا ہوں اللہ نوجوان بنائے تو یوسف جیسا یار مصر کے حسن مشہور ہے حسن مصر اور یاد رکھے انسانی فکر عورت سے بکاری کرنے میں مرد پید کرتے میں ڈرتا ہے کہ چپل نہ مارے گئی کہ تھپڑ نہ مار دے کچھ پتہ نہیں اس کی مرضی کا ہے کہ نہیں ہے لیکن اگر عورت خود پہل کرے تو پھر بھی رکاوٹ ہے پھر تو مولانا فضل رحمان بھی ہے ربی چل بھائی یوسف نے کہا نا سے کس نے مجھے دعوت دی میں نے نہیں کہا اس کو بولو میں تمہارا کر رہا ہوں اب یہ آ میں کیا کروں وہ لوگوں نے اشار بنایا نور اس کا ظہور اس کا جنہ نہ دیکھا تو اس کا دار کرنا ہے سینگا کہتے یہ تو اللہ کے نور نوز بلّہ اور آپ نہیں سکتے آپ خوشروا حالانکہ آنکھ کا کبھی جنا ہے ہاتھ کبھی بھی ہے اور آپ حیران ہوئے بخاری میں عجیت ہے وہ مائی ماہ مالک جنا کر بیٹھا آیا مجھے پاک کر دیں تاہر نہیں بڑی باری بات بتا جو سنا نہیں آپ نے نبی کیا سمجھے اور حضرت صحابہ ایسے منصفی پیدکار تھے کہ صحابی آیا لگی کچھ بیت المال سے آپ مال تسلیم کر رہے تھے اسلام مجھے بھی دے دیں زمین نے کہا تو ہٹا کٹا ہے تندرست تگڑا ہے محنت کر کے کھا سکتا ہے اگر تم چاہے تو میں تجھے دے دوں گا لیکن تیرا اس میں حق نہیں ہے جسل نہیں پھر اگر ایسی بات ہے آج کے بعد میں مانگوں نہیں نبی کہا میری بھی نصیر لوگوں سے سوال مت کرنا اس کے تقوی کا حال یہ تھا کہ گھوڑے پر بیٹھنا ہوتا تھا ہاتھ سے چابک نیچے گر گیا نا تو کسی سے کہتے چادو یہ بھی سوال ہے گھوڑے سے اترنا تھا چادک اٹھا کر نبی کا من چاہیے نہیں تھا لیکن تکوا یہاں بھی نبی یہ سمجھے آپ جا کے بڑے حزیز آپ اس کو ٹالنا چاہ رہے ہیں لال لگا کب تھا لال لگا رکھا لمچ تھا ہاتھ لگا دیا ہوگا چھیڑ دیا ہوگا بوسا لیا ہوگا اور آپ کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ میں نے یہ کہا ہے کہ ہاتھ کا بھی دینا ہوتا ہے پاؤں کا بھی دینا ہوتا ہے آنکھ کا بھی دینا ہوتا ہے اس لیے میرے خیال سے ہاتھ باہر جو پکڑ لیا چو لیا بچ گیا نہیں پاگ دیوانچ باتیں پوچھو سوال جاب کرانا کہ میری حدیث کو سمجھنے میں غلطی کر کے یہ اپنی جان سے جائے کیا تدریم تدری تو جانتا ہے کیا ہوتا ہے کیا ہو تو جانتا ہوں کیا ہوتا ہے کہ یہ شوہر جو اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے وہ میں نے اجنبی عورت کے ساتھ کیا پھر اس کو کھولا نبی نے کیا اس طرح جیسے سرمے داری میں سرمے کی سلائی جاتی ہے کیا ہو اس طرح ہم اب اس کو لے جاؤ سنسار یوسف علیہ السلام عورت دعوت دے رہی ہے اور سارا بندوبست کر رہی ہے بند ابھی میں کہا کر اللہ نے جیسے قرآن کے لیا میرا سینہ کھولا اللہ سب کے سینا کھولتے بھائی دل غور کرو جب یوسف نے اس کی خواہش پوری نہیں کی نہ سنا آج اللہ مجھے ہلکا کر رہا تھا آپ کو سے بتا رہا ہوں قرآن بڑی کتاب تو وہ اتنا جلد بل گئی خواہش پوری نہ ہونے پر کہ اس نے یوسف علیہ السلام کو بتانا چاہ اس سے اندازہ کریں عورت کتنی ہوشیار تھی کتنی سیاستاں تھی ماں جزاؤ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے جو تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے بات سمجھے آپ یوسف نے برائی کرنے سے انکار کیا کیونکہ اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی تو اس نے یوسف کی بے گنائی کو گولہگاری میں اس کا اندازہ اگر یوسف کر بیٹھتے تو وہ کتنی مہارت سے یوسف کو بچا کے لے آتے اگر شور ان کو گیٹ پر ملتا اور کہتا یہ آدمی کیا کر رہا تھا تو اس کے بعد بڑے ترتیب تھی اس کے بعد جسے مار گیا ہے کہ جو بے گناہ کو گلاگار ثابت ہے وہ گلاگار کیونکہ نہیں نہیں ہمارا غلام ہے, خادم ہے تمہیں کیا تکلیف کہ ہے آپ پتا بات اور شوہر میں چڑھائی کر دیتی ہیں تم ہر بتائیں کہاں کے منہ اور پھرتے ہو جیسا تم خود مجھے سمجھتے ہو میں بڑی پڑھتا ہوں میں آج تک کسی چیز میں نے اور یہ میرا غلام ہے اور مجھے تم جیسا جس کو شوہر ملا وہ چڑھائی کرے گی بندہ جو اندازہ کریں حالات کیا ایسے میں بنتا اختیار میں یا بیوی آشنا دونوں کو ایک لوگ کرتا ہے اس نے کہا کہ ایسا نہ یہ کہ یوسف کو قدل کرتے. تو ابھی میری خواہش پوری نہیں کی ہے لیکن دانا ڈالتے رہوں گی آج نہیں کل کبھی تو جا کے پڑھے خورا اس نے کہا کہ اگر اس نے میری بات نہیں مانی تو لوس جن میں اس کو جیل بھیجوا دوں گا تو اس سے اپنے شور سے بھی کہتی ہے سرا بھی خود ہی تجویز جیل جا کے توڑ تو کے آ جائے گا اور سنیں یوسف ایسا پارسا کوئی بے گناہ آدمی اللہ خاص طور سے اللہ کا بری مت اس کی ساکھ بنی ہو اور مقام مرتبہ نا تو وہ جھوٹ مڑ بھی جیل جانا گوارا نہیں کرتا بعض بات صا آپ کہ ہم نے اس کو بند کر دیا تو بندہ اس کو بھی گوارا نہیں کرتا لیکن میرا کیا کہتا ہے؟ رب مما نیلے اللہ اس عورتوں کے گناہ سے بچنے کے لیے اگر تُو نے میرے سے ان کی چال کو نہیں پھیرا تو میں بھی ان کی طرف اللہ کہ میں بھی کوئی نادانی کر بیٹھا اور یہاں مفشری نے مرا ایک عجیب نقطہ لکھا ہے علمی نقطہ کہ اس آیت میں جہاں یوسف علیہ السلام کے تقوی کی انتہا ظاہر ہوتی ہے وہاں اللہ عالم کے آزمائش اور فتنہ آتا ہے نا تو ان کی بوکھلاٹ کا عالم کیا ہوتا ہے علماء نے لکھا ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام یہ نہ کہتے کہ اللہ جیل جانا مجھے پسند ہے ان کی مگر میں مطلع ہونے تھے بس خالی اللہ تو یہ کہتے تھے کہ اللہ مجھے ان کی جال سے بچا جیل نہ مانتے تو اللہ جیل بھیجے بغیر بھی انہیں بچانے پر قادر تھا لیکن وہ اتنے بخرا گئے کہ اگر میں نے دعا کرنے میں تو تاخیر کی سوچنے لگا تو اس کا دان چل جائے گا بولے اللہ جلدی جیل بھیجے مجھے اس سے بچا سبق ہی ہے یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی مصیبت سے گھبرانا بوکھرانے چاہیے اپنے ہوش باز بیٹھتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہوتا اللہ نوجوان بنائے تو اصاب کا میں حدیث کی تصریح کر رہا تھا وہ نوجوان جس کی نشو نما پندرہ سال میں بچہ نوجوان ہو جاتا ہے بالغ ہو جاتا ہے یہ شرح عمر ہے حضرت عبداللہ اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی محمد کے پاس آیا جنگ میں جہاز میں جانے کے لیے میری عمر چودہ سال تھی اللہ کے نبی نے واپس کر دیا سنتوی میں بدر ہوئی تین نے شہوال میں عہد ہوئی عہد میں آیا تو پندرہ سال کا ہو گیا تھا نبی نے لے لیا مجھ کو چلو تم بالغ اب پندرہ سال سے چالیس سال تک یہ عمر ہے پچیس سال میں یہ عمر ہے پندرہ سال کی عمر میں بچہ باڈی اور جسم کے لحاظ سے بالش ہوتا ہے جوان ہوتا ہے چالیس سال کی عمر میں انسان اور بچہ جسم سے بھی اور عقل کا بھی بالغ ہوتا ہے عمری بھی رکھی چالیس سال غلام یوسلام موسیٰ علیہ السلام کا حکمن و علما اس عمر میں انسان عقل بھی اور جسمن بھی کامل ہوتا اب جس کے پچیس سال سننا غور سے جس کے پچیس سال ایسے گزرے ہوں کہ کبھی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو ہوگی والی نیک بندی اللہ کی تھا نا آپ کا سلطان شمس الدین التمش بادشاہ مزرا ہندوستان کا بادشاہ بھی تھا الگ ولی بھی تھا جیسے کسی عالم کا اس کے دور میں انتقال ہوا بہت بڑے عالم تھے وہ جنازہ رکھا گیا پبلک جمع ہوئی ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد تو اس عالم کے جو وارث تھے انہوں نے اعلان کیا کہ حضرت صاحب کی وصیت ہے کہ میرا جنازہ وہ پڑا ہے کہ چالیس سال میں جس کی کبھی تکبیر اولا فوجنا بھی ہو اور جس کی کبھی تاجد کی نماز پہنچنا بھی ہو چالیس سال کے عرصے سناٹس آگے بولوں گے اب کون کھڑا ہوا تو سلطان شمس الدین التمش روزانہ آگے بڑھا حضرت آج آپ نے میرا راز کھول دیا میرا راز مجھے پتا تھا یا اللہ کو پتا تھا لیکن آپ نے ایسی وسیعت کر دی کہ کوئی آگے نہیں بڑھا جنا پڑھنے کے لیے آنا پڑا تو دنیا کے فضل چل گیا کہ میں وہ شخص ہوں جس کی چالیس سال میں کبھی دعا کہ اللہ میں ایسا نوجوان بننے کی توفی کتاب نشا اور یہ سن لیں مومن آدمی پکا سچا مومن کٹر مومن ایمان کا پختہ متقی اس کا ہر عمل اللہ کی عبادت ہے ہر عمل ح کہ اس کا سونا بھی آپ دیکھیں نماز پڑھنے سے روزے رکھنے سے حج کرنے سے جگا دینے سے جنت میں درجے ملتے ہیں نا کوئی امبیا کے ساتھ کوئی صدیقی کے ساتھ کوئی شہدا کے ساتھ یہ ہم سب جانتے ہیں لیکن بندہ تجارت کرے اور کاروبار کرے اور حشر میں اس کا حشر انبیاء اور صدیقین شہدا کے نات ہو ہے کیوں بات اور نبی عزید ہے تاجر اسدیم جامع اب وہ زیادہ نفل بھی نہیں بڑھتا روزے بھی نہیں ہے حج بھی نہیں ہے جگہ بھی نہیں ہے لیکن کاروبار میں زیادہ داری ہے جھوٹ نہیں بولتا بیماری فرار نہیں کرتا نبی حمانے قیامت میں نبیوں کے ساتھ ہو سدی کے ساتھ کیوں اس کی تجارت بھی عبادت اس کا روزی کمانا بھی عبادت آپ کو کیا بتاؤں نبی نے فرمایا انسبی حتن سد خطن تمہارا سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے اللہ ابھر کہنا بھی صدقہ ہے صحابہ سنتے گئے سر دنتے گئے سنتے گئے سر, سر سبحان اللہ سبان اللہ آخر میں فرمایا تمہارا اپنی بیوی سے صحبت کرنا بھی نیکی اور سدکا اباب اچھل گئے کیا کیا ہے؟ اپنی شہوت پوری کر رہا ہے اپنی خواہش پوری کر رہا ہے اور آپ فرمانا ہے یہ اس کی نیکی ہے سدکا عبل تو نبی نے الٹا سوال کیا مجھے یہ بتاؤ آ لو وزا بھی حرام یہ بیوی سے توگت کر کے جائز طریقے میں اپنی شام کی تشکیل کر رہا ہے اپنے بھائی کی تشکیل کر رہا ہے اگر یہ اس کو حرام طریقے سے پورا کرتا تو اکان علیہ وزر کیا اس پر گناہ کا وبال نہیں ہوتا یہ بوال ہوتا بولانا ظالم نہیں ہے حرام طریقے سے کرنے پر اگر بوال کر کے عذاب کرتا ہے تو جائز طریقے پر کرنے پر ادر اور ثواب بھی دیتا ہے یہ حدیث. میں آپ کو قرآن سے بتاتا ہوں. اللہ خاص للہ سب پتا مومنون بسم اللہ هم بشارت دی جا رہی ہے کتنی باتوں پر المن مومن کامیاب ہو گئے اللّین جو اپنی نمازوں میں خوشی اور خزبو کرتے ہیں ہم سب مانتے ہیں نماز پڑھنا بھی عبادت ہے اور نماز میں خوش و خزو کرنا بھی عبادت ہے و لدین احمد مورہدا کاموں سے منہ پھیرتے اپنا دامن بچا کے ہیں مانتے ہیں عبادت وحمۃ جو لوگ زکات کی ادائیگی کرتے ہیں یہ بھی عبادت ہے ہم مانتے ہیں جو اپنی شرم گاؤں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور سوائے اپنی لوڑیوں کے یعنی جو شادی کرتے ہیں یا لوڑی سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں اب اس کا نماز سے کیا تعلق ہے جن کاموں پر جنت ملنی ہے اللہ اس میں شادی کو بیان کر رہا ہے کہ شادی کر کے اگر خواہش پوری کرو گے تو یہ صرف شادی نہیں عبادت ہے اور اس عبادت پر تمہیں اللہ کی جلد کا مہمان بنا جائے گا اس نے کہا کہ جو اس کے علاوہ کرے گا وہ ہستے بڑھنے والا ہے نماز روزہ زکات سچ بولنا امانت کرنا وادے میں پورا کرنا ان کے ساتھ اللہ بیوی سے خواہش پوری کرنے کو بیان کر رہا ہے اسی لیے عبادت اور یہاں سے سمجھ جائیں کہ عبادت مخصوص اعمال کا نام نہیں ہے بلکہ اللہ کی مرضی کا ہر کام جس کام سے اللہ راضی ہو اور اللہ کے راضی ہونے کی بڑی آسان شکل ہے لقد کان اللہ فی رسول اللہ اس وطن خاصا جو نبی نہیں کیا آپ کنے اللہ راضی ہو ایسے جوان جن کے پچیس سال باڈی بھی بڑھتی گئی روح بھی بڑھتی گئی نا? ہے نا نشرما جسم بھی ہو تک یاد رکھے گناہ گار آدمی جسمانی لحاظ سے بھی اپنی صحت کو برباد کر بیٹھتا ہے مختلف آوار بیماری میں نے ایک لطیفہ پڑھا تھا کسی عربی کتاب میں کہ نبی علیہ السلام جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو وہاں ایک طبیب ایک حکیم آیا کیلنی کھولا اس نے کافی دن رہا کیلنی چلے ہی نہیں تو بند کر کے جانے لگا نبی کہتا ہی نہیں آپ کا بھی بیمار ہی نہیں پڑتا تو نبی نے فرمایا کہ میں بیمار ہونے کے بعد ہم مسلمان الاج نہیں کرتے ہم وہ کام ہی نہیں کرتے جیسے بیمار پڑے کھانا حساب سے پینا حساب سے سونا حساب سے ہے نا نبی کی حدیث ہے پیٹ کے تین حصے کرو ایک حصہ کھانے کے لیے ایک حصہ پانی کے لیے ایک حصہ سانس کے لیے اب جو اس طرح کرے گا پابندی وہ میں نے ایک نتیفے بڑا اخبار میں کسی میں حکیم شہید لکھا تھا حکیم سعید نے پہلے ٹرین میں سفر کرا تھا میں تو ایک پٹھان پڑھا تھا خان صاحب مسلمان ایک ہندو تھا ایک انگریز تھا تین آدمی تھے ہم کھانے کے ٹائم سب نے اپنا اپنا توشا کھول لیے ٹفن کھول کے کھانا کھنچو تو وہ حکیم سعید کہتے ہیں کہ میں نے ایسی حکیم یہ عادت تھی میں نے انگریز سے سوال کیا بھئی آپ لوگ جب کھانا کھاتے ہو تو کس طرح کھاتے ہو اس نے بولا جی ہم اپنے کھانے کے دوران اپنے پیٹ کے تین حصے کرتے ہیں ایک میں کھانا لاتے ہیں ایک میں پانی اور ایک سانس کے لیے خالی چھوڑ دیتے ہندو کا آپ کیا کرتے ہو ہم بھی یہ کرتے ہیں. آپ کیا کرتے ہو؟ اُس جب جب ہم بھی کھانا دوسرے کھانے میں بھی کھانا اس نے کہا پانی بولا پانی سیال کیے اپنا راستہ آپ گا ہمیں راستہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے اچھا جی تیسرے میں کیا کرتے ہو بھی نہیں مرو تو مروئی مرنا تو ویسے مر جائیں گے آدمی تو لے کے نا مرے نا کہ میں نے پائے نہیں کھایا میں نے نلی نہیں کھائی میں نہیں کھایا میں کھاؤ جس کی نشو نما اللہ کی عبادت ہوئی یار وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کا ہنسنا بھی عبادت جس کا رونا بھی عبادت ہے جس کا چلنا عبادت جس کا رکنا عبادت جس کا پکڑنا عبادت جس کا ایک ایک عمل اللہ اس کو مسکراتا ہے دیکھتا ہے ہنستا ہے خوش ہوتا ہے نبی نے فرمایا بکریوں کا چرواہ ہے اللہ اس کو دیکھ کے تعجب کرتا ہے یہ یعنی دیکھنے والا نہیں ہے بڑے لماز ہم بھی نہ بڑے کوئی پکڑنے والا نہیں وہ اللہ کا وہاں پہاڑی پہ چڑھ کے اذان دیتا ہے بھائی تمہیں جمع تو میں نہیں کری نا ازان کیوں میں نے نبی کی حدیث سنی ہے کہ مو جب اذان دیتا ہے نا تو جہاں جہاں تک اس کی اذان کی آواز جاتی ہے وہ ساری مخلوق قیامت میں اس کے ایمان کی گواہی دے درخت پہاڑ پتھر تو میں اکیلا آدمی مجھے کس نے دن آواز پڑھتے ہوئے مجھے کس نے ایمان دے ایماندار ہوتے ہوئے میں میرے سارے گواہ بن جائیں پھر تکبیر کہتا ہے حضرت اللہ بن عباس کا فتوا ہے مطلب مالک میں سنیں ہمارے بہت سے بھائی پوچھتے ہیں اس کی پیچھے پڑھیں نہ پڑھیں اس پیچھے پڑھے کچھ کہتے ہیں پڑھ لو کچھ کہتے نہ پڑھو اور بھائی پوچھتے کیا ہے جس کا عقیدہ صحیح ہے جس کی نماز سنت کے مطابق ہے وہ آپ کا امام بن سکتا ہے جس کا عقیدہ صحیح نہیں اور جو میرے نبی کی سنت کو ٹھکراتا ہے میں اس کی ایک کو ٹکراتا ہوں میں اسے اپنا امام نہیں مانتا ہوں آپ مانے تو مانے مجھ سے کچھ لوگوں نے ہوٹل میں چائے پینے تھے سوال کر دیا میں نے کہا نماز نہیں ہوتی ان کے پیچھے وہ فلاں مولانا صاحب تو کہتے ہو جاتی ہے میں نے کہا مسئلہ میں یہ کہ ان مولانا صاحب کا مدرسہ ہے ان کی مسجد ہے انہوں نے سب سے چندہ لینا ہوتا ہے اگر کہہ دیے فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی ہماری آپ کی نماز ہمارے پیچھے تو نماز تو ہوتی نہیں ہے اب چند میں نا میرا مدرسہ ہے, میرا مدلتا ہے, مدلتا ہے پڑھاتا ہوں تنخواہ لیتا ہوں مجھے کوئی ڈر نہیں ہے میں کہتا ہوں مسئلہ یہی ہے بھائی ابو نے فرمایا بخار کے نہیں رہے سب چھوڑے امام بےدتی ہے مشرق ہے مغل ہے صرف نبی کا ایسے امیر آئیں گے ایسے خلیفہ جو نمازوں کی اوقات کو لیٹ کر دیں گے کیا کرے گے تو حضور آپ بتائیں کیا حکومت کرتے مجھے, مجھے نہیں سلسلات ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنا اپنے گھر میں نماز پڑھ لی چھوڑ جماعت کے سواب کو اپنی نماز بچا یہاں پوری نماز دیں اور یہ تو جماعتی پھر کر رہا ہے لوگ سمجھتے نہیں تھی تو ملدان جماعت تو اس کا میں جواب دے رہا ہوں بھی فرماتے ہیں جو آدمی جنگل میں اگر آزان دے کر اکیلے بھی جماعت پڑیں گے نا اور دل میں ملا کہ میں جماعت سے محروم ہوں کہ اللہ دو فرشتے بیٹھتے ہیں آسمان سے جو اس کے دائیں بائیں کھڑے تھے اس کو جماعت کا ثواب دے دیں گے اور اگر آزان بھی دے تقبیر بھی کہیں تو فرمایا کہ مثل مشربال پہاڑوں کے مانی فرشوں کی جماعت اس کی کے بیج کے کھڑی ہوتی ہے آپ پڑھاؤ ہم تمہارے بیجے پڑھا ہے وہ نوجوان جس کی شکل صورت بھی نبی کی سیرت کے مطابق ہو جس کی نماز بھی نبی کی سنت کے مطابق ہو جس کا روزہ جس کا روزہ اور جس کی روزی یہ بہت ضروری ہے اگر آپ کی روزی پاک نہیں ہے تو نیکی قبول نہیں ہوتی حدیث مشرق مشروم بولوں بیٹھے پرا گندال بال بکھرے ہوئے آلو آسمان کی طرف اپنے ہاتھ ہے یا ربے بڑا گر گڑا ہے کیا کروں متم آرامن مشروبہ رامن ملم اس کا کھانا حرام کا پینا حرام کا دماغ حرام کا اس کی پوری ٹوٹل پرورش حرام میں انا یو تجا میں اس کی دعا قبول کرے تو بات ختم کر رہا ہوں حضرت صاحب بن نبی وکاس رضی اللہ تعالیٰ محمد علیہ السلام کے صحابی یہ اللہ کے نبی کے سیکورٹی گارڈ تھے سیکورٹی گارڈ تلوار ہاتھ میں ہوتی تھی اور نبی کے ساتھ ساتھ نبی یہ گھر کے دروازے پر پھیرا دیتے اب اندازہ کریں جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے نا تو اس کے سیکورٹی گارڈ کی بھی اتنی ہی ویلو ہوتی ہے اس کی ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہوتی ہے جو نبی کے سیکورٹی گارڈ ہو یہ وہ واحص صحابی ہے غزو خندق سے پہلے تک. غزو خندق کے بعد اس اعزاز میں حضرت محمد علیہ السلام فرما کرتے تھے ساتھ تم پر مجھ محمد علیہ السلام کے ماں باپ جب نبی سے بات کرتے تھے تم کے آداب اور طریقہ تھا فدا کے ابھی بہ میں اللہ کے نبی آخر میرے ماں باپ محبت میں پہلے یہ کہتے بات کرتے ہیں وہ نصیب والے ہیں جن کو اللہ کے نبی نہیں کہا کب نظم ہے صحابہ کی غلطی سے شکست ہوئی لوگ بھاگ پڑے اگر سانس ڈٹے ہوئے تھے تیر چلانے کے ماہر تھے کمان میں تیر فٹ کیا اور چلا نبی ابھی علیکم کچھ ہاتھ بڑھانا چاہتا ہوں اور جہاد میں حصہ لے کے ادر ثواب کمانا چاہتا ہوں ایسا کرو کمان دو تیر میں فٹ کرتا ہوں چلاؤ تم تاکہ کام بڑھ جائے اب نبی کمان ہاتھ میں لگے تیر فٹ کرے اور ساتھ یا ابھی ساتھ, عبی ساتھ بردیر چلاؤ تم بر میرے پر میرے محباف کرواؤ کتنے بتا نہیں چیز چھوڑے ہوں گے اور نبی نے کتنی بار کہا ہوگا ان کے لیے پتا ابھی امی ایسا تھا اپنے ایمان سے بتاؤ اس کی دعا قبول ہونے کی شکل ہے محمد علیہ السلام خوش ہو گئے ان کی خدمت سے باڑی گارڈ تھے سیکورٹی گارڈ تھے پھر میں کارنامہ انجام دیا موڈ میں تھے ساتھ کچھ مانگنا تو مانگ لو مجھ سے جو میرے پاس ہے تو میں دے دوں گا ماشاء جو مسلمانوں کی جواب کے امیر ہوں میں المان میرے پاس ہے اللہ سے دعا کر کے دلوا دوں گا تھے بڑے ذہین نبی کے شاگرد نبی سے پڑھے ہوئے کہہ لیں گے نبی سے اگر کہ دنیا کی کوئی چیز مانگ لوں استعمال کر لو ختم ہو جائے گی اچھا دعا وغیرہ بھی کرا لوں گا ایک بار دعا کریں گے کام ختم بعد میں اگر کوئی کام بڑا پھر کیا کروں گا نبی ہے نہیں ہے بڑا سوچ سوچے رہے ہیں اگر آپ نے کچھ دینا ہی ہے نا تو ایسا کہ اللہ سے میری یہ سفارش کرتے ہیں یا اللہ ساتھ میری جب بھی کسی کی دعا مانگے اس کی دعا قبول خون کر میں محمد علیہ السلام سفارش کرتا ہوں اللہ نبی ایک دم سمل گئے ساتھ تم نے تو بہت بڑی چیز مانگ لی بڑا ہوشیار گیا تجھے یاد تو مجھے کھیل دیا سن اب سنیں حدیثی امام ابنی حضرت خان صلی اللہ کتاب السلام اللہ تجیب و دعا یتیب اللہ کسی بندے کی دعا اس میں تو قبول نہیں کرتا چاہے اس کی دعا کی قبولیت کے لیے محمد علیہ السلام بھی سوارش کرتے جب تک اس کا لقمہ نہ میں بھی اگر کہہ دوں نا تو الگ الگ نبی میں آپ کی یہ نہیں دبانی کہ اس کی روزی پاک نہیں ہے بھلے آپ کا دیا ہے وصول ہے ہے بس اس کا خیال کرنا اپنے لقمے کو پاک رکھنا تو جیسے میں نے شروع میں کہا تھا نا نعمت بھی اللہ کی توفیق سے ملتی ہے اور نعمت کا شکرانہ بھی اللہ کے توفیق سے زیادہ ہوتا ہے ساتھ بھی بڑے سمجھدار سے ہنسنے لگے اللہ کے نبی یہ کون سی مشکل بات ہے پہلے آپ میرے لیے ایک دعا فرما رہے تھے جہاں ایک دعا کر رہے ہیں دو دعا کر دیں. آپ دینے کی بے, کی اور جب بھی دعا کرے تو اس کی دعا قبول کر دم کہاں کھاتا جب اللہ نے کہا ہے جب اللہ آرام سے نہ بچائے اللہ سے تو بھی مانگو بھائی میں اسے کہہ رہا ہوں بعض توفیق ہی نہیں مانگتے کہتے بھائی چپ کرو آ آنے دو کیونکہ توفیق میں پھر ذرا تنگی برداشت کرنی پڑتی ہے نا تو کہتے ہیں نوٹ آ رہے ہیں بھلے حرام کیے ہیں اب آدمی بجائے ٹیکسی میں سفر کرنے کے وہ مرجہ میں جائے چنچی میں جائے تو کہتا ہے جائیں گے ٹیکسی میں حرام کھائے بلے اور اگر سنا کہ دعا کرنے سے اللہ حرام کی توفیق دے دیں ہے کیوں دعا کر کے توفیق آئیں گے تو تنگی بھی آئے گی انسان وہ سات فاروق کی خلافت میں کوفہ کے گورنر تھے کوٹھی گوڑے سواریاں چاٹ باٹ لونی غلام ایک لونی کو گزرتی تھی اس کی نقصان کیا اس نے کوڑے سے مار رہے تھے فاروق نے دیکھ لیا اور آئے جلال میں آج عورت کو مارتا شرم نہیں آتی کچھ سنائے بھی اور کوڑا ہاتھ میں لے کے نا دو چند درے میں نے ابھی خاص کو ہے مارکاس رنگ بدل گیا کہنے کہ یہ میری لونی ہے ملازمہ ہے نوکرانی میں سے تنہا دیتا ہوں کھانا دیتا ہوں میرا کام خراب کیا ہے نقصان کیا تو میں نے بولا آپ نے مجھے کیوں مارا میں آپ کا ایک ادنا ریا ہوں شہری ہوں آپ کے ہاتھ میں حکومت کی طاقت ہے پاور ہے اور تو میں کچھ نہیں کر سکتا لیکن ایک کام میں کہہ سکتا بدا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے دعا کرے گا توڑے کو مارنے بدوا نہ کرنا کہ تیری دعا بدوا میں اللہ سے دعا کیجئے اللہ بلائے ہم سب کو بھی اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما لے اور اللہ ہمیں اس سائے سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے جو اپنے اپنے ساتھ خوش نصیب بندوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے اور اللہ ان ساتھ میں سے کسی ایک نہ ایک کی کیٹگری میں ہم کو شامل فرما لے اور اللہ ہمیں اپنے ان مقربین بندوں میں شامل فرما لیا وہ آخر داوانہ الحمد للہ رب العالمين